اہل علم کی شہادت زیر نظر موضوع سے متعلق قرآن کی ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے شہید اللہ لا الہ اللہ ہوا ملا و اولو العلم کا اما بالقسط لا بالخستی لا الح اللہ عزیز الحکیم سورت عالمران آیت اٹھارہ یعنی اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً اس کے سوا کوئی علا نہیں اور فرشتے اور اہل علم میں سے جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی علا نہیں وہ غالب ہے حکمت والا ہے اللہ شہادت دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی علا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق کے ہر چیز تخلیق کے ہر جز پر خالق کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے تخلیق یعنی کریشن کا مطالعہ با اعتبار حقیقت خالق کے عمل یعنی ایکٹ کا مطالعہ ہے تاہم اس معاملے میں سائنس کے آغاز پر ایک ناموافق حادثہ پیش آیا وہ سائنٹیفک کمیونٹی اور کرسچن چرچ کے درمیان ٹکراؤ تھا इसकी तफसील दर्ज किताब में देखी जा सकती है हिस्ट्री ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस बाय जॉन विलियम ड्रेपर थर्ड एडिशन पब्लिश इन 1875, सेवेंटी फाइव न्यूयॉर्क पेज थ्री सेवेंटी थ्री ये तसादुम साइंटिफिक कम्युनिटी और क्रिश्चन चर्च के दरमियान था اس کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ سائنٹیفک کمیونٹی نے نیچر کے مطالعہ یعنی با اعتبار حقیقت تخلیق کے مطالعے میں تخلیق اور خالق کو ایک دوسرے سے ڈی لنک کر دیا وہ تخلیق کا مطالعہ خالق کے ریفرنس کے بغیر کرنے لگے اس طرح سائنس بظاہر ایک سیکولر سبجیکٹ بن گیا حالانکہ باعتبار حقیقت وہ مکمل طور پر ایک مذہبی سبجیکٹ کی حیثیت حیثیت رکھتی تھی اس کے بعد دوسری غلطی مسلم علماء نے کی انہوں نے سائنس کو ایک مادی سبجیکٹ کا درجہ دے دیا جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہ ہو حالانکہ مسلم علماء کو کرنا یہ تھا کہ وہ اس ڈی لنکنگ کو ختم کر دیں وہ دنیا کو یہ بتائیں کہ سائنس جس مطالعے کو نیچر کا مطالعہ کہہ رہی ہے وہ دراصل تخلیق کا مطالعہ ہے اور تخلیق کا مطالعہ اپنے آپ تخلیق کے خالق کا مطالعہ ہے غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ آیت میں اولو العلم سے مراد دین کے علماء نہیں ہیں بلکہ طبعیاتی سائنس کے علماء ہیں اٹلی کے سائنسداں گلیلیو گلی کے بعد دنیا میں ایک نیا دور آیا اس کو سائنس کا دور ایج آف سائنس کہا جاتا ہے اس دور میں خالص عقلی اصولوں کے روشنی میں مادی دنیا کا مطالعہ شروع ہوا یہ مطالعہ تیزی سے بڑھا یہاں تک کہ سائنس سب سے بڑا علمی شعبہ بن گیا اس سائنسی مطالعے نے فطرت کے بہت سے وہ اسرار دریافت کیے جو اب تک غیر دریافت شدہ حالت میں پڑے ہوئے تھے یہ دریافتیں تخلیقی دنیا سے تعلق رکھتی تھیں اس بنا پر ان کا تعلق براہ راست طور پر خالق کی معرفت سے تھا سائنسی علوم کا مطالعہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے خالق کی معرفت کا مطالعہ تھا مگر سائنس دانوں نے اس مطالعے کو مکمل طور پر ایک سیکولر سبجیکٹ کے طور پر کیا تقریباً چار سو سال کے سائنسی مطالعے کے نتیجے میں جو سائنسی معلومات انسان کے علم میں آئی ہیں وہ سب کی سب معرفت خداوندی کا دفتر ہیں لیکن سائنسی دریافتوں کا یہ پہلو ابھی تک چھپا ہوا تھا اس معاملے میں اب اہل اسلام کا رول یہ ہے کہ وہ اس کے ریفرنس کو بدلیں علوم فطرت کی جو دریافتیں ہیں اب تک سیکولر دریافتوں کی حیثیت سے سمجھی جاتی رہی ہیں ان کو رب العالمین کی دریافت کا درجہ دے دیں وہ سائنس کو اسلام کے علم کلام کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے لائیں ان دریافتوں کی بنیاد پر وہ اسلام کا نیا علم نیا علم کلام مدن کریں